السلام الحمد لله نتبذل ونستعيل ونستطفل ونبذل ونبذل ونبذل علي ونأوذ بالله من شروع عنه سنا ومن سيئات من يخدر الله فلا مضلل ومن يؤلم فلا ماضيلا ومن اشهد ان لا اله الا الله والله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا رسول الله وما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم ان شر القرون مقتصدها وكل مقتصد بدا الم تلا ان لے اور بھائیوں جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ میں تو صرف سننے آیا تھا تو بھائی جان نے اگر کہہ دیا تو ٹھیک ہے جو بھی تیل بری ٹوٹی ٹوٹی بات نکلے اس کو آپ بہت سے سنیں اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی طور پر کروائے میرے عزیزوں اور بھائیوں اللہ ہمارا رب ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے آج دنیا میں سب سے بڑی جو بیماری انسانوں کو لگی ہے اللہ رب العالمین کے متعلق یقین دلوں سے اکتا چلا جا رہا ہے ایک گلاس دودھ کے اندر اگر آپ پانی ڈالنا چاہیں شہد ڈالنا چاہیں تو سب سے پہلے اس کو نکالیں گے تو پھر آپ دوسری چیز ڈالیں گے تو جس دل کے اندر دنیا کی محبت چار چیزوں سے انسان کا یقین بنتا ہے بولنے سے دیکھنے سے سننے سے اور چھونے سے یہ چاروں راستے ہمارے دنیا کے لیے لگے ہوئے ہیں لہذا ہمارے دل کے اندر اللہ کی بڑائی اس کی عظمت کی بجائے دنیا کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے یہ جو میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں یہ ایسی ہے کہ جیسے ڈائنامو جتنا آپ اس کو چلائیں گے روشنی بڑھتی جائے گی اور اگر آپ اس کو چلانا چھوڑ دیں گے تو روشنی مدم پڑ جائے گی بیٹری کے اندر بھی پیچھے سے آ رہا کرنٹ جب پیچھے سے چھوڑ دیں گے جب وہ اس کو لگائیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا اسی طرح ہمارا ایمان اللہ کی اطلاع کرنے کے بعد بڑھتا ہے انکریز ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی سے ایمان کم ہوتا جاتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی انہوں اجمعین کبھی کبھی ایک دوسرے سے بیٹھ کر کہتے کاؤ عد عثمان ہمارے پاس بیٹھو نومن بسفا ہم تمہاری وجہ سے ایماندار بن جائیں ایک مومن دوسرے محمد کے لیے ایمان کی جاتی کسبت بنتا ہے کیونکہ وہ ایسے ہی ہے جیسے دو پتھروں کو جب آپس میں مارے تو آگ نکلتی ہے تو ایمان جب تک آپ نہیں سنیں گے وہ کم ہوتا جائے گا جیسے ایک دخ کو پانی نہ ملے وہ سوکھ جاتا ہے ہمارے ایمان کبھی کبھی سوکھ جاتے ہیں ایسی مجلسیں جن میں آپ اللہ کی بات اس کی عظمت اس کی بڑائی سنتے ہیں تو ایمان اتنا بڑا ہو جاتا ہے اللہ کی ذات کیا ہم اس کے متعلق مطلب سوچیں وہ الہی کیا ہے جو دماغوں میں سما سکے ساری کائنات آدم الاس نام سے لے کر قیامت تک سوچتی رہے اللہ رب العالمین اتنے بڑے ہیں اتنے بڑے ہیں اتنے بڑے ہیں. جب سب کی عقل ایک زاویے پر ختم ہو جائے گی اللہ کی وہاں ابتدا ہوگی اس سے بھی آگے ہے صرف ایک چھوٹی سی حدیث سن لے ترون کے اندر صحیح صنعت کے ساتھ ہے کہ آپ نے فرمایا جو قرآن کہتا ہے وہ یا رب رب کا فو کا یوں تیرے رب کے عرش کو اس دن آٹھ رشتوں نے اٹھایا ہوگا وہ ان میں سے ایک رشتہ جو ہے جس کے کان کی لو اور گردن کا جو درمیان میں فاصلہ آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے معمولی سا ہوتا ہے سات سو وش لگے تو پھر جا کر اس کا فاصلہ جو ہے طے ہوتا ہے اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے اس کا عرش اور اس کی زمین و آسمان جس کی حدود صرف نظام شمسی کو تھوڑا سا سمجھیں دیکھیے آپ اگر کسی کے ساتھ پیار کرنا چاہیں اس کو جاننا چاہیں سب سے پہلے آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے وہ کیا ہے کس خوبی کا مالک ہے کس کمزوری کا مالک ہے کتنی اس کی بڑائی ہے کتنا حسن و جمال ہے کتنا علم ہے کتنی گفتگو میں اچھے ادار ہیں اخلاق کہتے ہیں تو پھر آپ کے دل میں اس کی محبت آئے گی جب آپ, آپ نے اپنے رب کو پہچانا سنا دیکھا تو آپ کو اللہ کی محبت پیدا ہوتی چلے جائے گی والذین آمن و اشد اللہ اللہ کے ایمان والے بندے اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے مگر اللہ کے متعلق مطلب ہم جانتے ہی ہیں اللہ کیا ہے اللہ فرماتے ہیں تنریم آیا دینا فل افاق وکیل ان خوشہ یا تا بئی رحم ان کریم ہم آسمان پر ان کو بہت سی نشانیاں دکھائیں گے اپنی قدرت کی اپنی بڑائی کی تو ان کے دل میں پھر یقین پیدا ہو جائے گا واقعی اللہ تعالیٰ بہت ہی عظیم ذات افزا ہے اور اس کی کتاب حق ہے میرے عزیزوں اور دوستو سو بس پہلے ایک دنیا میں دور بین بنی تھی جس کا ایک ایک شیشہ چالیس چالیس ٹن کا تھا اس سے اگر اٹھارہ ہزار میل دور ایک سوئی دیکھی جائے تو اس کا جو ہے وہ بھی نظر آتا تھا اور اس میں اگر داغہ ڈالے تو وہ بھی نظر آتا تھا اتنی پاورفل تھی آج کل الیکٹرانک بور بیمے جو ہے اس سے کئی سو گنا آگے ہیں آسمان کے بہت سارے راج انہوں نے دیکھ کر اب اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ کوئی سپر پاور ہے مگر اللہ ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں کہ اس کے حق اور اس کے جو حقام ہیں ہمارے اوپر نافذ نہ ہو جائیں کہیں دنیا کی ریاشی ہماری چرکرا نہ ہو جائے ترکراپن نہ آ جائے صرف اس وجہ سے اللہ کو نہیں مانتے ورنہ دے جن کے مانے ہوئے ہیں کہ ساری کائنات جو ہے ایک ایک ذرا بتا رہا ہے کہ اس کو کل کنٹرول کیے ہوئے ہیں ورنہ یہ آپس میں ٹکرا جائیں اور زمین و سمان تباہ ہو جائیں ہمارا سورج اس زمین سے تقریباً دس لاکھ گنا بڑا ہے اور اس کی روشنی دنیا میں آتے ہوئے نو منٹ لگتے ہیں بالکل اس کا ہم سب سے دوسرا ستارہ وہ بھی سورج روشن ہے اس کی روشنی اس دنیا میں آتے ہوئے دو سال لگتے ہیں لائٹ یس کے ذریعے اگر یہاں سے راکٹ چھوڑا جائے تو اس سورج تک پہنچتے ہوئے چودہ برس لگیں گے اور اس ستارے تک پہنچنے کے لیے اس زمین کے ستر ہزار سال لگیں گے جو سب سے قریب ہے ہمارے اور جو انٹارس ستارہ ہے وہ ہمارے اس سورج سے کتنا بڑا ہے تین کروڑ ساٹھ لاکھ گنا بڑا ہے اور اگر وہ نظامیں شمسی کے درمیان میں رکھ دیا جائے تو پلوٹو تک جو آخری ستارہ ہے وہاں تک اس کا کام پہنچ جائے گا اللہ اکبر یہ چھوٹے چھوٹے حالانکہ ستارے ہیں اللہ کے نزدیک کیا ہے میں ایک دفعہ اپنی بیوی کو کہہ رہا تھا کہ جتنی بڑی اللہ کی ذات ہے اتنا بڑا اس کا چراغ ہے اس کو سراد منیرہ کہا ہے جتنی اس کی عظمت والی ذات ہے اور آج کی سائنس نے یہ یعنی سائنس دانوں نے یہ جائزہ لیا ہے کہ جب سے اللہ نے سورج کو بنایا ہے صرف چالیس فیصد آدمی توانائی کو اس نے سویا ہے ابھی ساٹھ فیصد باقی ہے تو کتنے ہزار برس کتنے کروڑ برش لگیں گے پھر جا کر یہ فناہ ہو جائے گا ویکال کے ہمارے نزدیک تو کیا مطلب ہر چیز سنا ہوگی تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ نظام فلکی کو ہم سمجھنے کے لیے یعنی زندگی وقت کر دیں پھر بھی سمجھ نہیں سکتے آگے کتنا بڑا جوان ہے جس کی کوئی انتہا نہیں وہ ہے ہمارا اللہ آئیے ہم اپنی طرف آئیے میرا بچہ ایک دفعہ اسکول میں داخل ہونے کے لیے کہا کہ انہوں نے کہا میڈیکل پہلے بنا کر لاؤ کیونکہ آپ کو پتہ ہے یورپ کے اندر تو ایسے نہیں داخل کرتے میں وہاں گیا وہ اندر چلا گیا اور میں باہر بیٹھا ہوا ایک سالے کو پکڑ کے پڑھنے لگا وہ جرمن زبان میں تھا انہوں نے ادھر لکھا ہوا تھا کہ ہمارا جو جرم جس سے ہم پیدا ہوتے ہیں اللہ اکبر جسم کہاں پڑھتا ہے اس کی عظمت اور اس کی بڑائی سے ایک سینٹی میٹر اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے اس کا ہم ایک اربواں حصہ ہے بلیاڈ وا حصہ ہے اتنے چھوٹے تھے ہم سبحاندر جی پاس ہے جاتے جس نے ہمیں اتنے زرے سے اتنا بڑا انسان بنایا کہ جس کو بڑی سے بڑی قدبین کے بعد دیکھا جا سکتا تھا اتنے ہم چھوٹے تھے چھوٹے سے اور اللہ نے ہمیں اتنا بڑا انسان بنایا اور آج دنیا میں آ کر کہتے ہیں کہ اللہ ہے کہاں ہم کیا ہے میرے اس گات کو دیکھو کہ وہ ہمیں رحموں کے اندر شکلیں بناتا ہے دیکھیے آپ شکل بناتے ہیں کاغذ کے اوپر بائیڈان بناتے ہیں کوئی تصویر جاندار کی نہیں میں بات کرتا کسی لوہے کے اوپر کوئی کسی چیز کے لکڑی کے اوپر بناتا ہے کافر بت بناتے ہیں چیزوں کے پاک ہے وہ گات جس نے پانی کے اوپر انسان کی تصویر بنا دی پانی کے اوپر اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک نسخے سے بنایا یا الانسان ما انسانا قبل القریم اے انسان تمہیں کس چیز نے دھوکھے میں ڈال دیا تیرے رب کریم کے بارے میں اللہ جی خلا کا کاسب کا فلا کا سورت جس نے تمہیں پیدا کیا اور ایک جیسا بنایا اگر ابو بکر کا اللہ اتنا بڑا ایک کان بنا دیتا ہے ایک چھوٹا کہتے یار یہ کیسی شکل ہے اس کی ایک آن چھوٹی سی ایک بڑی سی یا ناگ الٹا لگا دیتا یا پیچھے لگا دیتا تو ایکوریٹ ایک ہر چیز اور پھر خوبصورت کتنا بنایا اللہ وقبر الحمد ساری دنیا کے جتنے بھی بخشی ہیں سب سے زیادہ آپ کو اور مجھ کو خوبصورت بنایا ہمیں اللہ نے ایسا نہیں بنایا میں دمشق میں سفر کر رہا تھا تو میں نے اچانک ایک آدمی کو گاڑی میں دیکھا کہ اس کا ایک طرف ہے اتنا سارا بال تھے تو مجھے ایسا لگا جیسے ہے ہی سارا ہی ایسا ہے گندر کی طرح پھر وہ تھوڑا سا ہلا تو پتا چلا اس طرح بالکل سفید ہے تو میرے آنکھوں نکلا یا اللہ شکر ہے میری ایسی شکل نہیں بنائی اور میں سوچنے لگا اللہ تعالیٰ اگر ساری اس کے بال بنا دیتا پھر اس کو کوئی بھی نہ دیکھتا اور اگر مجھے ایسے بنا دیتا تو مجھے کتنا خوبصورت بنایا ہے اور اتنا قیمتی اتنا قیمتی اتنا قیمتی کہ میں ایک غریب سا آدمی ہوں میرے پاس دنیا کا سب سے بڑا امیر یا آپ کے پاس سب سے بڑا امیر آدمی یہاں تک کہ میرے ساتھ بارگن کرو سوداگری کرو وہ سودا تیرے پاس ہے تو مجھے اتنا میں آپ کو دولت دوں گا اتنی دولت دوں گا کہ تیری کشنے کھاتی رہے گی اور تیرے پاس وہ سودا ہے مجھے دونوں آنکھیں نکال کر دے دو کیونکہ جی کوئی دنیا کا انسان نکالنے کے لیے تیار ہوگا مجھے اگر پوچھے میں کہوں گا کہ ساری دنیا کے مشرق و مغرب, مغرب کے ہیرے جورات خسن و جمال ساری دنیا کے سارے خزانے میرے قدم پہ رکھ دو اور ساری دنیا کا مجھے اکیلا بادشاہ بنا دیا جائے میں اپنے حالت کی ایک آنکھ نکالنے کے لیے تیار نہیں اس کا مقصد ہے کہ یہ ہیرے جبرات جو اللہ نے دیے ہے ساری دنیا کی دولتوں اور ساری دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے کیوں نہ ہم اپنے رب کا شکر کریں کیوں نہ اس کو پہچانیں کہ میرے رب نے میرے یہاں لیبورٹریاں لگا دی ہیں میرا دوست میں کسی کے گھر میں جاتا ہوں کہتا بھائی میں آپ کے لیے کھانا پکایا خوشبو آ گئی ناپ نے تصدیق کر دی ناتھ نے کیا کہا کہ واقعی بڑے مسالے بازی جان نے جو ہے نا بنائے ہوئے اگر بھائی نے خود بنایا ہے تو بڑا بڑا اچھا کھانا لگتا ہے زبان نے چکھا اور دیکھا پتھر تو کوئی نہیں جس میں نمک ہے اتنی مرچ بیلنس کے ساتھ پھر اس کو چبانے کے لیے اللہ نے دان دیے ایک مولوی صاحب سے وہ کہتے ہیں کہ میں ست سال کا ہو گیا میری بیوی تقریباً چار پانچ سال چھوٹی تھی کہنے لگی کہ بڑھاپے میں آ کر یہ بس بس یہ بھی درد کرتے ہیں یہ بھی ہی درد کرتا ہے تو کہنے لگے اللہ کی بندی ان کو برا دلا کہتی ہو کبھی سوچو ہزاروں من تم نے ان دانتوں کے ساتھ اناج ان جو ہے اپنے حلق میں گزارا ہے کبھی وہاں اللہ کا شکر ادا کیا فوراً سوچنے لگی کہ نے کیا بات کہی کہ اللہ کے ساتھ ہم تعلق کو جوڑیں اور پھر جرمن میں کہتے ہیں کہ آدھا کھانا آنکھ کھاتی ہے اگر خوبصورت ہو تو آپ کو اختیاط بڑھ جائے گا تو یہ آنکھ بھی تخلیق کرتی ہے کان بھی سنتے ہیں یہ ساری لیبورٹری ہیں جو اللہ نے ہمیں پانی کے اوپر جو ہے کام کر دی ایک شخص نے مول صاحب کو پوچھا مول صاحب آپ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ بولیں گے یہ ٹانگے بولیں گے یہ پاؤں بولیں گے میری عقل میں نہیں آتا ان کی تو زبان ہی نہیں کہنا کہ بیٹا ذرا بیٹھو آپ کس سے بول رہے ہو کہنے لگے زبان سے زبان کیا چیز ہے گوشت کا ایک لوتھڑا ہے تو کہنے لگے عقل کے اندر جو ذات آج اس لوتھڑے کو بلا سکتی ہے کل اس لوتھڑے کو بھی بلا سکے گی تو رونے لگا کہنے لگا کیا پیاری بات کہی یہ حکمت کی باتیں ہیں سوچیے اور غور کریے کہ اللہ نے ہمیں کتنا خوبصورت بنایا ہے اور ہمارا بیلنس اس میں کوئی کمی نہیں اثر آئی تم ماں اللہ تم اس پانی کو دیکھتے ہو جس کو تم رحموں کے اندر ٹپکاتے ہو ان تم تخت رکو نہ ہو کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم اس پانی کو پیدا کرنے والے ہیں میرے عزیزوں اور دوستو اللہ اتنا پیارا ہے اتنا پیارا کہ سارے جہان کے حسن جمال ایک طرف ہو سارے جہان کی عزتیں لذتیں اللہ کی محبت اس سے کئی گنا زیادہ ہے اللہ ہمیں اپنی محبت میں تھوڑا سا جو حصہ عطا کرے اور ہم ایماندار ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے پارے اور مالک کی پہچان نہ کریں ہر وقت کرتے ہی رہا کریں اب دیکھیے اس مالک نے ہمارے حسن و جمال کے لیے ساری دنیا میں ایک لاکھ پھولوں کی قسم بنائی ہے اور ہمارے کھانے کے لیے مچھلیوں کی تینتیس ہزار قسمیں جو ہے قلم بند انسان نے کر لی ہے کہ یہ بھی قسم ہے یہ بھی قسم ہے اور ہمارے حسن و جمال کے لیے دس ہزار قسمیں اس دنیا میں تصریوں کی ہیں اور ہمارے کھانے پینے کے لیے صرف انگور کی ایک قسمیں ہیں آم کی قسمیں اور چیزوں کی میرا بندے, بندے کا ذائقہ یہ عجیب ہے یہ نہیں تو یہ ہے یہ نہیں تو یہ پسند کر اگر ایک گلہ نہیں تو دوسرا گلہ تیار ہے ایک چیز نہیں تو ہزاروں چیزیں تیرے لیے ہزاروں پھل ہزاروں سبزیاں پوری دنیا کی چیزیں اور دس لاکھ قسمیں ہیں جاندار کی جو انسان کے لیے اللہ نے بعضوں میں سے اکثر فائدہ مند بنائی ہے اور اکثر عبرت کے لیے بنائی ہے تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ میرا کوئی مالک ہے اور پانی کا کیسا سسٹم اس نے بنایا ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے ایک ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہوا تو پانی آ رہا ہے کبھی او رہا ہے کبھی اوپر جا رہا ہے سمندر کو حکم دیا سمندر تم نے جو ہے نمک کو اوپر نہیں اٹھانا اگر تم نے نمک کو اٹھایا تو میرے بندوں کی زمین بنجر ہو جائے گی اس لیے کہ نمک اتنا ہے کہ زمین پہ اگر وہ سارے کا سارا خشک کر کے ڈال دیا جائے سائنسدانوں نے اندازہ لگایا چالیس فٹ کی سخت زمین پہ جم جائے گی اتنا نمک ہے اور نمک اس لیے رکھا ہے کہ اس میں ایک تو انسان کے کھانے کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں اور اگر نمک نہ ہوتا تو اتنا مردار جن ہزاروں کروڑوں ٹن روز اس میں جاتا ہے وہ مدبور ہی بدبور پھیل جاتی تو اتنا بڑا نظام پہاڑوں کو دریاؤں کے ساتھ دریاؤں کو سمندروں کے ساتھ میدانوں کے ساتھ جو ہے تجا دیا اتنا حسن و جمال ہے کبھی کبھی اپنے مالک کی یاد کے لیے پہاڑوں پر جا کر سوچا کرو اس کا کون ہے کون ہے اس کو و جماعت بخشنے والا اللہ کی قسم اگر ہی ہوتے اور کچھ بھی نہ ہوتا تو اسی سے ہم کی پہچان آ جاتی میرے سامنے ایک آدمی بیٹھا جرمن میں کیونکہ گاڑیاں ایسے ہوتی ہیں وہ پتیوں کا ڈیزائن بنا رہا تھا تو میں نے اس کو سوال کیا بھائی جان یہ جو پتیاں بنا رہے ہیں اس کا کوئی خالق نہیں اس کو دیکھ کر تم ڈیزائن اتار رہے ہو اس کا کوئی ڈیزائنر نہیں ہمارے گھر میں ایک عورت آئی بدبختی کے علاوہ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں بیٹھی ہوئی ایک کمرے میں میرے بچے کو کچھ پڑھا رہی تھی اچانک میرا دوسرا بچہ آیا کہتا کرسمس آ رہی ہے آپ نہ آنا چھٹی کرنا کہتی کہ میں کسی دین کو نہیں مانتی میرے ساتھ دینوں کے بارے میں کوئی بحث نہ کرو اس لیے کہ میں अल्लाह اللہ کو ہی نہیں مانتی تو میرے مسان سارا جسم میرا جنا جیسے وہ کہتے نا پنجابی میں روم کرنے کھڑے ہوئے میں نے کہا کہ ارے یہ کیا کہہ رہی بیوی کو بلایا میں نے کہا اس کہ تم کو کس نے معمت بنایا ہے تم ذخیر بھی بن گئی کہنے کی میرے لیے کوئی چیز نہیں جو دلیل دے تمہارے پاس کیا دلیل ہے میں نے کہا ایک پتا اور ایک ٹن کا بھی کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے میں بغیر بنائے نہیں بن سکتا یہ سامنے دست ہے اس کی پتیوں کو کس نے ڈیزائن دیا ہے اگر اس کا کوئی خالق مالک نہ ہو تو خود ایک ہی جیسا ڈیزائن کیوں بن جائے پھر میں نے اس کو بڑے اچھے انداز سے سمجھایا کہ ایک کمرے میں ایک آدمی داخل ہو اس کمرے میں ہزاروں قسم کے کھلونے پڑے ہوں اور ایک بچہ وہاں کھیل رہا ہو اب وہ بچہ ہے اس کے پاس نہ کوئی اڈاٹر لگا ہوا ہے بجلی کا اور نہ کوئی بیٹری ہے نہ کوئی چابی بھی ہے پرانے زمانے میں چابی ہوتی تھی کھلونے کو نہ وہ ہے وہ خود بخود ہی ہرکت کر رہا ہے چل سک رہا ہے اور جتنے بھی کھلونے ہیں ہر ایک کے ساتھ آرٹیفیشل چیز لگی ہوئی ہے یعنی یہاں چابی ہے یا ڈاکٹر ہے یا بیٹری اب میں نے کہا کہ میں کسی کھلونے کو اٹھا کر کہوں کہ یہ خود بخود بنا ہے تو آپ مانو گی نہیں اور اگر میں تقریر اصل کی اندھی ایک آرٹیفیشل کھلونا خود خود نہیں بن سکتا تو وہ جو حرکت کر رہا ہے اس کے اوپر کیونکہ لکھا نہیں ہوا میڈ بائی اللہ سبحانہ ہوا کاغذات اس لیے تو اس نہیں مانتی جس کے اندر دل بھی ہے جس کی تمنا بھی ہے جس کو اتنا خوبصورت بنایا ہے میں اپنے گھر میں جب بچہ پیدا ہوا تو میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ ساری دنیا کے نقلی باوے اکٹھے کیے جائیں تو اللہ کی قسم ان پر پیار نہیں آئے گا اس سچے کھلونے پر جو اللہ نے بنایا ہے اس پر پیار آ رہا ہے کوئی کسی کو بھی دیکھے آپ کو پیار آئے گا کبھی کسی آرٹیفیشل باغے پر بھی یا کھلونے پر بھی ٹوئ پر بھی آپ کو کبھی پیار آیا ہو ہی نہیں سکتا اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں تو کہنے لگی ٹھہرو ٹھہرو مجھے روشنی آ گئی تھوڑی سی مجھے تھوڑی تھوڑی یقین ہو رہا ہے کہ کوئی ہے ہلکے کا انار تو میرے بھائیوں میں مختصر کرتا ہوں باتیں بہت ہی لمبی ہیں جو میرے دل میں آیا اللہ وہ سب سے پہلے اپنے رب اپنے خالق کو ہر وقت جو ہے سوچ رہا کرے اس لیے کہ اللہ نے اپنے ایمان والوں کی کیا صفات بیان کی اللہ دینا جل قرون اللہ قیام ولا جنوب ہی رون ابا دنوں آسمان کی ہر چیز میں غور کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اٹھے لیٹے اور پھر پکار اٹھتے ہیں رب نامتا سبحانہ کپتین ذورنا اللہ آپ نے بے مقصد یہ چیز نہیں کہ کوئی کا مقصد ضرور ہے تو اللہ کو ماننے کے بعد اس مالک کے ساتھ غلیور بن جائیں سارا جہان آپ کا ایک طرف ہو جائے بے دید ہو جائے سب سے سارا جہان ایک طرف ہو آپ اللہ سے بن کر رہیں اور اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی پھر بندے کی آزمائشیں شروع ہو جائیں گی کہ میرا بندہ پکا ہے کہ نہیں بلال کو جب مارتے تھے کیا کہتے تھے آحت آحت کسی نے پوچھا اتنا مارتے ہیں کہنے لگے تم ایک ہڈیا خریدتے ہو پٹولتے ہو تو پھر لیتے ہو میرے مارے نے مجھے جنت کے بدلے خریدا ہے تو مجھے ایسے لے تو اس لیے اللہ پھر ازماتے ہیں پھر بندہ اللہ کے خاطر غیور ہو جاتا ہے اور جو بھی اس کے ساتھ جس راستے سے چور بازاری سے شرک ہے سب کو توڑتا ہے کسی قسم کا حکمیت کا شرک ہے اس کو بھی توڑتا ہے ہر قسم کے تابوت سے انکار کرتا ہے اپنے مالک کے لیے ابراہیم بن جاتا ہے اس ایمان کے لیول پر آ جاتا ہے کہ بڑے بڑے نمرود اگر سامنے آئے تو ان سے بھی ٹکرا جائے گا اس لیے کہ وہ اپنے سالے کو مالک کو پہچان چکا ہے میرے بھائی اور دوستوں اللہ کی کتاب جو اس نے بھیجی ہے اس سے محبت کریں اس کے مصوم کو جانیں وہ کیا کہتی ہے اس کے مطابق عمل کریں آج دنیا میں جو بھی پڑھ رہا ہے تعویل اس طویل کا پڑا ہے اس لیے فرما و اعلیٰ مزل نہیں مجھے سب سے زیادہ اپنی امت میں گمراہ علماء کا ڈر ہے اس لیے کہ ایک عالم کے گمراہ ہونے کی وجہ سے عالم گمراہ ہو جاتا ہے آج آپ دیکھیں کیسی کیسی تعویل کر دیتے ہیں قرآن کی آئے پڑھتی کے تعویل ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ایک مول صاحب کے پاس کچھ شیطان آئے کہنے لگے کہ آپ خطبے میں فلانی نئی فلم ہے اس, اس کا ایڈورٹائز کر سکتے ہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہاں کر سکتا ہوں مگر ذرا زیادہ ذرا مال زیادہ لگے گا پیسے دے کے وہ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں بھی اس خطبے میں میں نے کہا یار یہ خطبے میں ذرا کیسے فلانے فلانے ایکٹر کا نام لے گا فلانی گندی فلم کا نام لے گا قباست کا تو کہنے لگے کہ جب شروع کیا اس نے خوب رلایا آخرت کے دن قیامت کے دن یہ ہوگا حشر پچاس ہزار بس کا دن ہے کئی لوگ رو رہے تھے مگر تم بدبختوں کو پتھر دنوں کو کیا اثر ہو تم نے جب جمعہ ختم کرنا تم نے کہنا فلانے ایکٹر کی فلم لگی میں نے تو وہاں جانا اس میں تو فلانے ایکٹروں کا کام کر رہی اس میں تو یہ یہ گانے بھی ہیں وہ تو بڑی اچھی ہے وہ تو یہ ہے وہ ہے ہم حیران ہو گئے مولوی صاحب کیا کرتے ہیں اس طرح طویل اسی طرح انہوں نے توحید پر تعویل کی اسی طرح انہیں حاطمیت پر تعویل کر کے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہمارے انگلینڈ کے سب سے بڑے جو وہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث پر چلتے ہیں وہ ان کا جو امیر ہے وہ کہتا ہے کہ تابوت کے پاس فیصلہ لے جانا کوئی ایسا کفر نہیں اس لیے کہ ہم دیارے غیر میں ہیں اللہ کے بندوں یہ اللہ کا دیار ہے یہ اللہ کی مرثیت ہے یہ کسی گہر کی نہیں وہ کافر کیا لگتا ہے ماما لگتا ہے یہ رب ربیع بنایا ہے یہ زمین و آسمان ساری اپنے خالق ہی سمجھیں اب ہم جہاں چلتے پھرتے ہیں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں میرے مالک کا یہ جہان جب اللہ کی حاکمیت اس جہان میں آئے گی یہ سب کچھ معن کے قدم چمیں گی تو بھائی اللہ کی کتاب سے پیار کر کے سب سے پہلے چھ حق اس کے ادار کریں اللہ کی کتاب پر ایمان لائیں جب بھی پڑھیں تو کہیں کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے بندوں کی واقعات سنیں کہ جب اکرما رضی اللہ تعالیٰ ان قرآن پڑھتے تو کہتے خاصہ کلام ربی اور رونے لگتے دار وقت یا ہمارا بھی کبھی رونا نکلا اور اس کو اچھی اچھے انداز سے پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں اور دوسروں تک پہنچانے کے بعد اس کا نفاذ اس دنیا میں نافذ کرنے کی کوشش کریں جتنی ہماری جد جہد ہے کم سے کم اپنے اندر بھی تو ہم اس کے مطابق فیصلے کریں ہم اپنے اندر تازی بنائیں یہ ہمارے تازی ہیں یہ قرآن سنت کو جاننے والے ہیں میرا میاں بیوی کا جگڑا ہو گیا ہے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں اگر نہیں کہیں گے تو میرے بھائیوں پتھر جائیں گے اگر کہیں گے جیسے چل رہا چلے گا تھوڑا سا اگر آپ نے تابوت کا رس کر لیا اسی کو سمجھا نہیں جتنی ہماری اور آپ کی طاقت ہے الحمدللہ اللہ کے بندے یورپ کے اندر رہ کر بھی اس کتاب کے مطابق جو فیصلہ کر رہے کئی بندے تو ہم یہاں رہ کر نہیں کر سکتے ہمیں کون روک سکتا ہے سوئے ہمارے ڈرنے کے اور کچھ بھی نہیں تو جتنی ہماری قوت ہے واپس اللہ تک چھوڑیں کر تعاوت کے دن اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ سکیں گے کہ اللہ ہماری اتنی طاقت تھی آخری ہی کہیں گے ختم بھی نہیں ہو رہا شروع ہو گیا وہ یہ ہے کہ ایک زمین آپ نے لی ہے مسجد کے لیے اب آگے آ گیا ٹائم نماز کا کیا آپ جانب ہے کہ وہاں نماز پڑھے بالکل آپ کو پڑھنی چاہیے اس لیے کہ مسجد کی زمین آپ نے لے ہے اب ہو سکتا ہے کسی کو رحم آ جائے یار یہ لوگ یہاں نواز کیوں اوپر رہے ہیں یہاں کچھ چھت نہیں کچھ کچھ نہیں جی مسجد بھی زمین لیے ہے بس پیسے نہیں ہو سکتا کوئی اللہ کا بندہ دے دے اسی طرح آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن تعمیر ہو جائے گی یہ اسی لیے نہیں کہ جب تک خلافت قائم نہ ہو ہم اس وقت تک اس کے اوپر چل نہیں سکتے اسکر اللہ وہ چند چیزیں ہیں جو ہماری طاقتیں باہر ہیں باقی اخلاقیات ہیں آپس میں پیار محبت ممنین کا ہونا چاہیے وہ لوگ جو کافر ہیں یا بے دین ہیں وہ دیکھ کر ہم کو عبرت حاصل کریں گے یہ مومن واقع سچے مومن ہیں اس کے مطابق جو بھی چھوٹے چھوٹے احکام ہیں جو ہم روز مرہ گھروں کے اندر ہمارے معاملات پیش آتے ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ شاء قرآن کی روشنی میں آپ اس کو حل کریں اور دوسری بات ہے کہ کسی خرابی کی وجہ سے یہ نہ کہہ دیا کریں کہ یہ کام اس لیے نہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہے ہم اٹھے اس لیے نہیں ہو رہے آپس میں ایک کیوں نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ فلانی جماعت جو ہے ان, انہوں نے جب ایسے کیا تو پھر وہ سمجھے کہ ہم ہم جو ہے حسے آفر ہیں جو ہمارے اندر ہے وہ دوسرے میں جو باہر کافر آفر ان کی غلطی کی وجہ سے کیا کہیں اللہ کے یہاں میں پکڑنی ہوگی کہ آپ نے فرمایا تین آدمی ہو تو ایک مضرو ہو جانا چاہیے کیا اس بات کو ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اتنی حدیث ہے اتنی حدیث کہ ہمیں ایک عمارت کے مطابق جو ہے اس دنیا میں رہنا چاہیے اگر ان, ان کی غلطی تو ان کا قصور ہے ہم ان کی نشاندہی کریں گے مگر جو صحیح چیز ہے اس کو تو نہیں چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان کی تقریبا